کسی قوم کی یا کسی شخص کی اس لیے تحقیر کرنا کہ وہ گناہگار ہے جائز نہیں ہے مسلمان ہے آپ اس سے بات کریں اسے سمجھائیں آپ اس کے گناہ سے نفرت کریں لیکن یہ مسلمان ہے مسلمان سے نفرت نہ کریں ہاں اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے کفر سے بھی نفرت کی جاتی ہے اور اس شخص سے بھی نفرت کی جاتی ہے. دین کی دعوت دینے کے باوجود اگر کوئی کافر آپ کی بات نہیں مانتا تو اس سے آپ کو نفرت کرنی چاہیے کافر سے محبت یہ ہمارے دین میں نہیں ہے اشد ولی القفار روحما و بہ نم یہ ہمارے دین میں ہے کہ ہم کافروں پر سخت ہوتے ہیں اور آپس میں نرم ہوتے ہیں ہو حلق یار تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقے یار ریشم کی طرح نرم رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اگر دوستوں کی بات ہے تو مسلمان ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے ریشم جانتے ہو یہ مخمل کی طرح نرم و نازک کپڑا ہوتا ہے اسے ریشم کہتے ہیں اگر دوستوں کی مجلس ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے مسلمان اور اگر کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو فولاد یعنی اسٹیل لوہے کی طرح مضبوط ہوتا ہے مسلمان چنانچہ کسی مسلمان کے اخلاق میں اعمال میں اگر کوئی کمی آپ دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اس مسلمان سے نفرت نہ کریں مسلمان کی تحقیر نہ کریں یہ جائز نہیں ہے ہاں سمجھانے بجھانے کے باوجود اگر کوئی شخص بات نہیں سمجھتا تو اس سے آپ تعلق ختم کر سکتے ہیں لیکن اسے حقیر نہ سمجھیں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بہت نیک تھی بہت اچھی قوم تھی لیکن وہ گناہگار قوموں کی تحقیر کرتی تھی گناہگار لوگوں کو وہ حقارت سے دیکھتے تھے آخر اس قوم کو میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی گناہ قوم بھی دیکھی ہے جو بہت گناہ تھی بہت فاسق و فاجر اور غلط قسم کے کام کرنے والی قوم تھی لیکن کسی کی تحقیر نہیں کرتی تھی وہ قوم بالآخر میں نے اس قوم کو باعزت اور معزز بنتے ہوئے دیکھا بات سمجھ ماری ایک قوم دوسری قوم کی توہین کرتی ہے تحقیر کرتی ہے اسے رزیل اور ذلیل سمجھتی ہے تو اللہ تعالی اس تکبر کرنے والی قوم کو تباہ کر دیتا ہے اور وہ قوم جسے حقیر سمجھا جاتا ہے اسے اللہ تعالی عزت دیتا ہے اس لیے کبھی بھی مسلمانوں کی تحقیر اور توہین مت کیا کریں مسلمان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے کافر سے اللہ کو نفرت ہے ہم بھی نفرت کرتے ہیں مسلمان سے اللہ کو محبت ہے ہم بھی محبت کرتے ہیں مسلمان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے اس کے غلط اعمال غلط عقائد غلط اخلاق ان کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے یہ باتیں پہلی بیماری سے متعلق ہیں اللہ جل مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جو کہ تکبر کرتے ہوئے اتراتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے اس میں ہم مہاجرین کے لیے مجاہدین کے لیے بہت بڑی عبرت ہے ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں الحمدللہ ہجرت ہم نے کی ہے الحمد لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور شرعی عذر ان کے پاس ہے تو ایسے لوگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے صرف اس بات پر کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی بھئی اس کا شرع عذر ہوگا تو اس کی توہین اور تحقیر نہیں کرنی چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی بس یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس میں آپ کا کیا دخل ہے اللہ تعالی نے آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے شکر ادا کرو جو لوگ نیک کام نہیں کرتے یا نہیں کر پاتے ان کی توہین اور تحقیر کرنے کی تو آپ کو اجازت نہیں ہے ہاں اصلاح کرنے کی اجازت ہے لیکن ان کو گالیاں دینا اور ان کی تحقیر اور توہین کرنا یہ تو جائز نہیں ہے مسلمان ہیں نا البتہ شریعت میں جتنی گنجائش رکھی ہے اتنی بات آپ کر سکتے ہیں اور یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ آپ اصلاح کی کوشش کریں آپ نے جہاد کیا اور دوسرے لوگ جہاد کرنے نہیں آ سکے یا نہیں آئے تو آپ ان کی تحقیر اور توہین تو نہیں کر سکتے ہاں شریعت نے جو احکام بتلائے ہیں وہ آپ بتلا سکتے ہیں لیکن گالم گلوچ کرنا اور غلط انداز میں لوگوں کو مخاطب کرنا اور ان کی تحقیر اور توہین کرنا یہ تو جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے تو اللہ جل جلالہ نے یہاں مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم بھی جہاد کے لیے نکلے ہو کافر بھی جنگ کے لیے نکلے ہیں لیکن تم میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے کافر تو تکبر کرتے ہوئے اور اتراتے ہوئے نکلتا ہے تمہیں چاہیے کہ تم خاک ساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر کے جہاد کے میدان میں نکلو یہ بیماری مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر ایک تنظیم ہے اور اس تنظیم میں مختلف قومیں موجود ہیں اور ہر قوم جہاد کر رہی ہے لیکن ایک قوم کی نفری زیادہ ہے افراد زیادہ ہیں ان کے قربانی بھی ان کی زیادہ ہے تو ہرگز اس قوم کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا مجاہد تو سب ہیں مہاجر تو سب ہیں بات تو تب ہے جب اللہ قبول کر لے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا یہ سب تکبر کی باتیں ہیں یہ تکبر فخر اور غرور کی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت ساری تنظیمیں تحریکیں اور جماعتیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں پھر آپ کہیں گے کہ اللہ نے تو ان سے بہت کام لیا ان کی بدولت پاکستان میں جہاد شروع ہوا افغانستان میں جہاد شروع ہوا تاجکستان میں جہاد شروع ہوا اور بہت سارے ملکوں میں جہاد کی خوشبو بکھر گئی اور آپ کہتے ہیں کہ وہ قوم تباہ ہو گئی وہ تحریک تباہ ہو گئی وہ تنظیم تباہ ہو گئی انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں تو عرض یہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ بالرجل الفاجر اللہ تعالی اس دین کو مضبوط کرے گا گناہگار آدمی کے ذریعے اللہ اکبر بہت گناہگار آدمی ہے جہاد کر رہا ہے مسجدیں بنا رہا ہے مجاہدین کی مہاجرین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ اللہ دین کا کام اس سے لے گا لیکن خود وہ فاجر ہے اس سے بھی واضح تر ایک اور حدیث میں موجود ہے ان اللہ دو ہینوام یقیناً اللہ سبحان اس دین کو مضبوط کریں گے ایسی قوموں کے ذریعے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا انہ راجو بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی ان کی بہت کچھ کیا ہوگا انہوں نے اور ان کی قربانیوں ان کی تحریکوں ان کی تنظیموں ان کی جماعتوں کی قربانیوں کی بدولت اسلام پھیلا ہوگا پھلا ہوگا اسلام کو ترقی ملی ہوگی لیکن وہ خود غرق ہوں گے تباہ ہوں گے ان کی کوئی حیثیت آخرت میں نہیں ہوگی اس لیے تمام مجاہدین کو یہ نصیحت کرنی لازم ہے کہ وہ غرور نہ کریں تکبر نہ کریں ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ان باتوں سے مجاہدین تباہ ہو جاتے ہیں ان باتوں سے تحریکیں تنظیمیں جماعتیں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو تکبر غرور اور فخر سے بچائے آپ مجاہد بنے ہیں اللہ کی رحمت سے بنے ہیں آپ نے ہجرت کی ہے اللہ کی برکت سے ہی کی ہے آپ یہ قربانیاں دے رہے ہیں اللہ کی قوت سے دے رہے ہیں آپ کا کوئی کمال اس میں نہیں ہے آپ اس راستے میں آئے ہیں نہ اپنے کمال سے نہ اپنے جمال سے نہ اپنی دولت و مال سے نہیں نہیں, نہیں, نہیں. صرف اور صرف اللہ کا کمال ہے صرف اور صرف اللہ کا جمال ہے جو آپ کو اس راستے میں قبول کر لیا ہے اللہ نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے مجاہدین کو اس خطرناک بیماری سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ڈرنا چاہیے اس لیے کہ جہاد ایک سخت کام ہے بہت ہی نرم و نازک انسان بھی جب جہاد کے میدان میں آ جاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے کیا کہا بہت ہی نرم و نازک انسان بھی جب جہاد کے میدان میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر خود بخود ایک سختی پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس سختی کا استعمال کافروں کے خلاف منافقوں کے خلاف جاسوسوں کے خلاف اور دین کے دشمنوں کے خلاف ہونا چاہیے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور نہ تباہی ہوتی ہے تباہی تکبر کی اس بیماری سے غرور اور تفاخر کی اس بیماری سے اللہ تعالی تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے بطور فاتح داخل ہو رہے تھے تو ان کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کا جو کجاوا ہے اونٹ کے کجاوے پر ان کا سر مبارک لگ رہا تھا غرور و تکبر کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا